یہود مدینہ سے معاہدہ مدینہ منورہ میں اکثر و بیشتر آبادی اوس و خزرج کے قبائل کی تھی مگر عرصہ دراز سے یہود بھی یہاں آباد تھے اور ان کی کافی تعداد تھی مدینہ منورہ اور خیبر میں ان کے مدرسے اور علمی مراکز تھے اور خیبر میں ان کے متعدد قلعے تھے یہ لوگ اہل کتاب تھے اور سرزمین حجاز میں بمقابلہ مشرقین ان کو علمی تفوق اور امتیاز حاصل تھا ان لوگوں کو کتب سماویہ کے ذریعے نبی آخر زمان کے احوال و او کا بخوبی علم تھا کما قالا تعلیم مگر طبیعت میں سلامتی نہ تھی حق سے حسد اور اعناد جہود اور استقبار ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا كما قال تعالی وَجَحَدُوا بِهَا أَنفُسُهُمْ وَعُلُوًا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت بھی یہود قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اکساتے رہے اور ان کو تلقین کرتے رہے کہ آپ سے اصحاب کہف اور ذوالکرن اور روح کے متعلق دریافت کرو وغیرہ وغیرہ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آتش حسد و اینات اور مشتعل ہو گئی اور سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برطری ختم ہوئی اور اہل ہوا و حوث نے حق کی عداوت میں اپنے پچھلوں کا اتباع کیا ویکت ال نبی نبی حق اور اصحاب سبت کی روش اختیار کی علماء اور احبار یہود میں سے جو صالح اور سلیم الفطرت تھے انہوں نے نبی آخر زمان کی پیش گوئیوں کو ظاہر کیا اور آپ پر ایمان لائے مگر اکثروں نے معاندانہ رویہ اختیار کیا اور حسد اور انعد ان کے لیے صدر راہ بنا اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسد اور اعینات اور فتنہ و فساد کے انسداد کے لیے ان سے ایک تحریری معاہدہ کیا تاکہ ان کے مخالفت اور اعینات میں زیادتی اور مسلمان ان کے فتنہ اور فساد سے محفوظ رہ سکیں قرآن کریم یہود کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے اس لیے آپ نے ان سے معاہدہ کیا تاکہ ان کے فتنہ و فساد میں ازدیاد اشتداد اور امتداد نہ ہو سکے چنانچہ آپ نے ہجرت مدینہ کے پانچ ماہ بعد یہود مدینہ سے ایک معاہدہ فرمایا جس میں ان کو اپنے دین اور اپنے اموال و املاک پر برقرار رکھ کر حسب ذیل شرائط پر ان سے ایک تحریری عہد لیا گیا اس کا خلاصہ حسب ذیل امور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریری عہد نامہ ہے محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درمیان مسلمان نے قریش و یسرت کے اور یہود کے کہ جو مسلمانوں کے تابع ہیں اور ان کے ساتھ الحاق چاہیں ہر فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر امور ذیل کا پابند ہوگا نمبر ایک احساس اور خون بہا کے جو طریقے قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں وہ عادل اور انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے نمبر دو ہر گروہ کو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی جماعت کا فدیہ دینا ہوگا یعنی جس قبیلے کا جو قیدی ہوگا اس قیدی کے چھڑانے کے لیے ذر فدیہ کا دینا اسی قبیلے کے ذمے ہوگا ظلم اور اسم اور عدوان اور فساد کے مقابلے میں سب متفق رہیں گے اس بارے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے گی اگرچہ وہ کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلے میں قتل کرنے کا مجاز نہ ہوگا اور نہ کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی کافر کی کسی قسم کی مدد کی اجازت ہوگی نمبر پانچ ایک ادنا مسلمان کو پناہ دینے کا وہی حق ہوگا جیسا کہ ایک بڑے رتبے کے مسلمان کو ہوگا نمبر 6 جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی ان پر نہ کسی قسم کا ظلم ہوگا اور نہ ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کی کوئی مدد کی جائے گی نمبر سات کسی کافر اور مشرق کو یہ حق نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کے کسی جان یا مال کو پناہ دے سکے یا قریش اور مسلمانوں کے مابین حائل ہو نمبر آٹھ بوقتے جنگ یہود کو جان و مال سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا مسلمانوں کے خلاف مدد کی اجازت نہ ہوگی نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن اگر مدینہ پر حملہ کرے تو یہود پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لازم ہوگی نمبر دس جو قبائل اس عہد اور حلف میں شریک ہیں اگر ان میں سے کوئی قبیلہ اس حلف اور عہد سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے علیحدگی اختیار کرنے کا مجاز نہ ہوگا نمبر گیارہ کسی فتنہ پرداز کی مدد یا اس کو ٹھکانہ دینے کی اجازت نہ ہوگی نمبر بارہ مسلمان اگر کسی سے صلح کرنا چاہیں گے تو یہود کو بھی اس صلح میں شریک ہونا ضروری ہوگا نمبر تیرہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے اور شہادت موجود ہو تو اس کا قصاص لیا جائے گا اللہ یہ کہ ولی مقتول دیت وغیرہ پر راضی ہو جائے نمبر چودہ جب کبھی کوئی جھگڑا یا کوئی باہمی اختلاف پیش آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا جن قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا ان میں یہود کے تین بڑے قبیلے شامل تھے جو مدینہ اور اطراف مدینہ میں رہتے تھے بنو قینقہ بنو نغیر اور بنو قریضہ ان قبائل نے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے گریز کیا اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد نامہ لکھوایا تاکہ فتنہ اور فساد نہ پھیلا سکیں مگر تینوں قبیلوں نے یکے بعد دیگر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اسلام کی دشمنی اور اس کے خلاف سازشوں میں پورا پورا حصہ لیا اور اپنے کیے کی سزا بھگتی جیسا کہ آئندہ غزوات کے بیان میں آئے گا ابو عبید کتاب الموال میں فرماتے ہیں کہ یہ عہد نامہ جزیے کا حکم نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا اور اسلام اس وقت ضعیف تھا اور ابتدا میں یہ حکم تھا کہ اگر یہود مسلمانوں کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت کریں تو مال غنیمت میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے اسی وجہ سے اس عہد نامہ میں یہود پر یہ شرط عائد کی گئی کہ جنگی اخراجات میں ان کو بھی حصہ لینا پڑے گا تمبی معاہدے کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ مسلمانوں اور یہود کے درمیان اس طور پر ہوا کہ مسلمان متبوع ہوں گے اور یہود ان کے تابع ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریقین کے مسلمہ حاکم ہیں اور جب کوئی اختلاف پیش آئے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور جو آپ فیصلہ فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا